بسم الله حاصور ہے تو حافظی کے لیے میں کو دعا بتا مجرب نسخہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ استحضار معانی کے ساتھ رب زدنی جاتا ہے اب یہ اس طرح نہیں کرا بزن مراقبے ان شاء اللہ آپ کو وضی یہ پانچ سو سے زیادہ ہے اس کو وزن کرو یہ بہت بڑا ہو گئی دیکھیے علماء حضرات کل سے جو مسئلہ پرسوں سے جو چل رہا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تحمل حدیث کے طرق تو ان میں سے قرات الشیخ شیخ قرات ال اس میں جادہ اس میں مناوالہ بالمشاف پھر مناولہ مقرون دل اجازہ مناولہ مقبا اب یہاں ایک چیز کا اضافہ ہو رہا ہے کیا ہے کیونکہ مکاتبہ نہیں مکاتبہ مکاتبہ اس کو کہتے ہیں ایک محدث ہے جو اپنے مرویات کو لکھ لیتا ہے ٹھیک ہے وہ لکھ کر پھر طلبا کو دیتا ہے اس کی بھی پھر دو حصے ہیں مکاتبہ مقرون بالاجازہ اور مکاتبہ غیر مقرونہ بالاجازہ تو مناول مکرون بالاجازہ اجازا مناول مجردہ انل اجازا مکاتبہ مخرون بل اجازا مخرون مکاتبہ مجرزہ انل اجازا بات سمجھ گئے گیا اب امام بخاری رحم اللہ کے نزدیک مناولا مجرزہ انل اجاز ہوتا ہے کہ جس میں اجز لکن نہیں کہا جاتا مناولہ مخرون بل اجازہ وہ ہوتا ہے جس میں عجز لکہ لکا کہا جاتا ہے اسی طرح مکاتب مخرونبل اجازا اس میں بھی عجز تو لکا کہا جاتا ہے اور مناولا غیر مخرون بل اجازہ اس میں عجز تو لکا نہیں کہا جاتا مناولا تو جانتی ہو نا کل سے بات شروع ہے نا استاد اپنے شاگرد گرد یہ لے لو آپ کے اجازت پڑھائیں اس سے مکاتبہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی شیخ نے کسی عالم نے عالم نے کچھ روایات جمع کی ہوں اس کے بعد دے دے کہ بھئی یہ میرے مکتوبات آپ لے لیں اچھا اب لینے کے بعد وہ کہہ دے کہ تو لگا میں نے تجھے اس کی اجازت دے دی ہے ایک ہے مکاتبہ مجردان انجازا کہ بھائی یہ میرے مکتوبات ہیں بس اس میں اجز تو لکن نہیں کہا جاتا امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مناولا یا مکتوبہ مکاتبہ مقلوم بل ہو تو اس سے روایت کرنا جائز ہے او اجازنی و و اکبر نہیں کہہ سکتے ہو لیکن جو مناولہ یا مکاتب مخرون بالاجازہ نہ ہو تو وہاں پہ آپ لوگ اجازنی نہیں کہہ سکتے ہو اس لیے کہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے تو مناولا مخرونبل بالاجازہ و مکاتب مخرونبل بالاجازہ اس سے نقل کرنا بالکل صحیح ہے یہ ایک طریقہ مقبول اور معتبر اندل محدثین ہے ٹھیک ہے بھائی تو باب مایوس کرو فلم و ناولہ وہ کتاب اہل العلم بالعلم بال علم اس لیے یوز کرو تو مایوس کرو بکتاب اہل العلم بالعلم بال علم وہ جو کہ کیا ہوتا ہے نقل کیا جاتا ہے مکتوب اہل علم علم کے ساتھ ہلل بلدانے شہروں کی طرف اب دیکھیے یہ مناولا تو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں مقاطبہ ابھی پڑھیں گے شیخ الہند رحم اللہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحم اللہ کے پاس مناولی پر کوئی دلیل نہیں تھی حدیث پاس منا پر حدیث پاک سے کوئی دلیل نہیں تھی تو اس لیے امام بخاری نے دوسرا عنوان قائم کر دیا کہ وہ کتابان کہ ایک شیخ ایک شخصیت اپنا مکتوب کسی کو حوالہ کر کے کسی بلد کی طرف بیچتا ہے یہ جائز ہے اب اس کے لیے استدلال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث عبداللہ ابن جہش کا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک سریہ یعنی ایک قافلہ مقرر کیا جن کا امیر عبداللہ ابن و جہش زینب بنت تجاس رضی اللہ عنہا اس کو امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ ابھی اس خط کو تو نے نہیں پڑھنا نہیں دیکھنا <تصفح> یہاں تک کہ تب لوگ علا مکان میں فضا وطن نہ پہنچ جا وطن جو ہے مقہ اور مدینہ کے درمیان ہے جب وہاں جاؤ گے تو اس کے بعد پھر خط کھول کر پڑھنا پڑ خط کھول کر پڑھ لینا اب مقاطبہ تو ہو گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خط لکھا ہے عبداللہ اللہ کو دیا ہے جو نبی علیہ السلام کے قاسف تھے اور جو اس صلیعہ کے امیر تھے اور پھر یہ بھی کہا کہ اس کو تو نے نہیں دیکھنا حد تھا تب مکان جب تک وہاں تک آپ ہاں کی رصد نہیں ہوئی جب عبد اللہ نجاج اس مقام پر پہنچے تو خط کھول کر سنا ہے اور اس خط میں نبی علیہ السلاط السلام کے یہ مکتوب تھا کہ تم تمہیں میں نے جہاد کے لیے بھیجا ہے اور تم نے یہ جہاد کرنا ہے آپ نے اطلاع امیر کرنا ہے, نے کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اگر آپ کی خوشی ہے تو بے شک جاؤ اگر خوشی نہیں ہے تو بے شک لوٹ آؤ تو عبداللہ جب یہ سنایا تو سب نے کہا کہ سمینا و اثانہ ہم تو بخوشی جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور ہم واپس واپس جانے والے نہیں ہیں ہم جائیں گے اب امام بخاری آپ کو واقعہ سنانا مقصود نہیں سمجھتے آپ کو صرف مکاتبہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مکتوب اگر شیخ اپنا مکتوب کسی طالب علم کو حوالہ کر دے تو اس سے نقل کرنا جائز ہے اور یہ طریقہ مقبول اور معتبر عمد المحدی شیب اندر رحم اللہ نے فرمایا جب امام بخاری کے پاس مناولی پر کوئی تریک نہیں تھی تو والی وال پیش کیا اور فرمایا جب مکاتبہ صحیح ہے تو مناولبی پر طریقہ اولاد صحیح ہے آپ سمجھ گئے ہو اور اس میں کوئی بات نہیں ہے باغ معاوض کرو فلمناولا تو مناور تو آپ جان لے نا پھر فلم علاسمین ہو گیا مجرد مقبل مقمیم وہ کتاب عال علمدان علم علم اور خط لکھنا عال علم کا علم کے ساتھ دینی فیصلہ اللبلدان بلدان کی طرف یعنی شہروں کے علماء حضرات اس سے آج علم نے کتاب القاضی القاضی کا استدلال کیا ہے آپ نے جائے پڑھا ہے کتاب القاضی القاضی قاضی قاضی تو جانتے ہیں نا مثلا یہاں پہ ایک قاضی ہے جس کا نام ندیم ہے اب ندیم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ زیر عامر کے بارے میں یہ فیصلہ ہے اب یہ جناب یہ آج کسی قاصل الچی کو دیتا ہے کہ جاؤ اور خیاج قاضی کو یہ دے دو اور اس کو کہہ دو کہ ندیم قاضی کا فیصلہ ہے تو زمانے ابتدا میں یہ طریقہ بالکل مقبول تھا بلا چو چارا اس لیے کہ اس زمانے میں خط بہت کم تھا عذرائے عادت اس زمانے میں جناب محترم اعتماد بہت زیادہ تھا اور اب کیونکہ اعتماد کے کبھی قلت ہے اور دوسری بڑی بات یہ کہ الخط تو یوشبر خط ایک خط جو ہے دوسرے خط کی کیا ہوتا ہے شاہ ہوتا ہے اب یہاں کی جی کتاب رو قاضی القاضی کسی قاضی کا پیغام دوسرے قاضی تک بھیجنا اس کا اعتبار شاہدین کی وساقت سے ہوگا شاہدین کے وساقت سے ہوگا کہ بھائی یہ جو ہے یہ مکتوب قاضی فلاں ہے اور اس میں یہ فیصلہ مکتوب ہے اس کو لے جاؤ قاضی فلاں پھر دو گواہ کہیں گے کہ ہم اس بات کے شاہد ہیں کہ یہ مکتوب فلاں قاضی نے اس الچی کو دیا ہے خلاب کازی کے لیے تو اس سکھ اعتبار ہوگا لیکن اس کی بنیاد جو ہے مکاتبہ سے ہے آپ کی کتاب القاضی سے چلی ہے بس سمجھ گئے ہو وقال انس حضرت انس فرماتے ہیں نصفہ عثمان المصاحفہ حرط عثمان رضی اللہ عنہ نے مصائف لکھے وبا صبل فات پھر یہ مسائل مکتوبہ آفاق کی طرف بھیجے بہت لمبا واقعہ ہے کتاب المغازی میں بھی آئے گا اور فضا القرآن میں بھی آپ کو آئے گا دیکھو صحاب کرام جہاد میں گئے تو جہاد میں کئی حفاظ اور کئی قرآن حضرات شہید کیے گئے صحاب کرام کو یہ مسئلہ ان پہ بھارا گزرا کہ اگر اسی طرح قرہ حضرات کی شہادتیں جاری رہی تو قرآن عظیم جن کے سینوں میں ہے یہ لوگ چلے جائیں گے تو قرآن عظیم دنیا سے اٹھ جائے گا مشورہ ہوا یہ قرآن عظیم کا جمع کرنا صدیف اکبر کے دور سے شروع تھا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جام یہ قرآن عثمان یہ بات اچھی نہیں ہے بخاری کے حدیث کے ساتھ موافق نہیں ہے قرآن کا جمع کرنا صدیق اکبر کے زمانے سے ہوا ہات فاروق رضی اللہ کے زمانے سے ہوا پھر یہ قرآن عظیم ایک مقبوط یعنی مصحب کی صورت میں ہاج عمر کے پاس رہا پھر حضرت عمر نے حضرت حفصہ کو بطور امانت دے دیا ہات ح بنت عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت حفصہ زوجت الرسول ام المؤمنین تھی جب حضرت عثمان کے پاس یہ بات پہنچی عثمان رضی اللہ کی خلافت میں تو حضرت عثمان نے وہ نسخے مقصوبہ حضرت حفصہ سے لایا پھر اس کو لکھا اور چند قرہ حضرات کو جمع کیا اس میں زید بھی تھے زید سابت رضی اللہ عنہ یہ لوگ تھے گرکے جی اگر آپ کے اختلاف ہو تو لوگوں قریش فریش کے اتفاق کیا کرو پھر اس سے نسخے لکھے گئے کتنے لکھے گئے آپ اس میں تین ہیں پانچ لکھے گئے یا چھ لکھے گئے یا سات لکھے گئے یہ پانچ چھ سات یہ نسخے لکھے گئے تو حضرت عثمان نے طلبا صحاب خان کو کہا یہ نسخہ لہجا مشرقی جانے یہ لے لہجا مغربی جانے یہ لے لہجا جنوب بھی جانے اللہ جو شمالی جا رہی یہ مشینیں نہیں ہو یہ مقصد میں ہو اب سمجھ گئے ہو باقی جو نسخے تھے ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ان کے بارے میں ان کو کیا کیا گیا جلایا گیا اس زمانے میں اخراق ادب کا اس زمانے میں بے ادبی ہے تو لہٰذا اس زمانے میں سارا نہیں جایا گا نہیں جایا علام امر شاہ کشمیر ہے کہ الحراط اس طور میں یہ اقرام سمجھا جاتا تھا اب احراط جو ہے یہ توریم سمجھ جاتی ہے لہذا ابھی وہ سیدہ اور کا احراف جائز نہیں ہے تو جائز نہیں تو کیا کرے کس نے کہہ دیا لیکن آہستہ کہہ دیا کیا یہاں پولیس گرفتار کرتی تھی زور سے کہہ دیتا ہو تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابھی اوراق کے تیزی ادب کیا ہے عدد لأن الانبیاء علیہ السلام لطف بڑے شخصیت انبیاء کی بھی تدفین ہوتی رہی تو کہ اس میں تو نہیں ہے تو بوسید اوراق بھی لطفن اب سمجھ گئے ہو یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اب آپ کو کتابت, آل... کتابت بتاتے ہیں تو فرمایا ہوا نصف عثمان المصاحبہ تباسب الفاف تو معلوم ہوا کہ مکاتبہ جائز ہے ورا عبداللہ ابن عمر و ابن سعید و مالک ادال جائز حضرتی عبداللہ ابن عمر ابن سعید حضرت امام مالک ان تینوں نے اس مکاتبہ کو جائز کہا ہے اور مناولہ کو بھی جائز کہا ہے اور یہ مناول معتبرہ کون سا ہے جو مخرون اچھا باز اور احتجاج کے شیخ جو حمیدی مشہور تھے مناولتے مناول کے بارے میں بے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے صدی سے پانچ سے حیض و کتب علیہ میر سریت کتابہ نبی علیہ السلام لکھا تھا ای ایک سریہ کے امیر کو ایک خط یہ سلیح کے امیر کون تھے عبداللہ جہج ٹھیک ہے اور خط کس کو دیا تھا عبداللہ نے جہج کو دیا تھا اور اسے حکم دیا تھا لا اکڑا ہو حتھا تب لوگ مکان کذا ہو کزا تو نے اس خط کو نہیں پڑھنا یہاں تک کہ تو پہنچ جائے فلاں فلاں مقام پر اور مکان قزا کون سا ہے مقامی نخلا بین المک کا دیول مدینہ کی مکان جب سریا عامر کے میت اس مکان پر پہنچ گئی تو خرا الناس تو پھر اس نے اس خط کو کھول کر لوگوں کو پڑھایا وہ اخبار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو نبی علیہ السلام کے پیغام سے اطلاع دے دی دی تو معلوم ہوا کہ مناولا مقرجہ اور مقبول ورزا ہماچ بخار کے لیے آگے فَقَدَرْنَا مَا خَلَقْنَا مِنْ أَصْفَادٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْمُهَيْمِنَ وَالْعَزِيزَ بَحْرَيْنِ فَجَاءَ فَجَاءَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى تَقَاطُعٍ فَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ دیکھ علماء کرم یہ حدیث پاک جو ہے یہ بھی مکتوب کے بیچنے کے سلسلے میں ہے کہ مناولے مکتوبہ مناولا اور اسی طرح مکتوب کوئی خط اگر لکھ کر کسی کے حوالے کیا جائے اور وہ مقروم ہو تو معتبر قرار دیا جائے بس کوئی علم لکھا جائے اور مقروم بل اجازہ کسی کے ہاتھ دیا جائے تو یہ کیا ہے معتبر م. ہے اور طالب العلم مدپوئنہ جو ہے وہ اس کو اجزو و اجازلی سے تعبیر کر سکتا ہے اب اس پر یہ حدیث پاک ذکر ہو رہی ہے کہ اطبیب نے مسود فرماتی کہ عبد اللہ نے اقباس اس کو خبر دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسبِ کتابی رجلن نبی علیہ السلام نے اپنے خط کے ذریعے باسب کتابی یعنی اپنا خط بھیجا رجلن ایک آدمی کے ہاتھ و امر اور اس آدمی کو حکم دیا آئیت تو علاجی مل اس کو دے دینا عظیم البحرین کیا مانا بحرین کے والی کو بحرین کے گورنر کو فد ا عظیم البحرین علاق اسرا تو اس خط کو عظیم البحرین نے دے دیا کس کو علاق اسرا کسرا کو اب دیکھیے یہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں ہم جس طرح کو نبی الاسلام نے ختم بھیجا تھا تو یہ کسرا ہے یہ کس کسرا کے نام پرویز تھا اور کے نام تھا ہرمز پرویز ابن ہرمز ابن شیروان پرویز ابن ہرمز ابن نو شیروان ابھی جو ہے نا یہ کسرا کا وادی یعنی وزیر اعظم تھا بادشاہ تھا اب اس تک خط بز بز یعنی بزاد نہیں پہنچ سکتا تھا اور اگر اس کو بزاد پہنچایا جاتا تو اس میں بڑا وقت صرف ہوتا اس لیے نبی علیہ السلام اسلام نے یہ خط دیا ایک صحابی کو باسد کتابی رجولن اور اس سے مراد عبداللہ اب صحابی ہے عبداللہ حضافۂ صحابی ہے اس کو خط دے کر بیچا ہلا عظیم البحرین بحرین کے والی کو بحرین کا والی منظر ابن ساوی ہے منظر ابن ساوی ہے کہ جاؤ اس کو دے دو پھر بحرین کا والی جو ہے وہ اس خط کو لے کر عظیم البح یعنی ہلا کسرا اس کو دے دے گا پرویز کو دے دے گا اب جب یہ خط پہنچا تو فرما فارا جب کسرا نے یہ خط پڑھا تو مزرو تو نبی علیہ السلام کے خط کو غار دیا ٹکڑی ٹکڑی کر دیا بس اب ابن المصیب کے شاگرد کہتے ہیں فہاسب تو ابن المصعبہ ٹھیک ہے نا یہ ابن شہاب کہتا ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ میرے شیخ ابن مصیب نے مجھے کہا تھا کہ فدارم رسول اللہ علّہ وسلم نبی علیہ السلام نے ان پر بدوا کی اور بدوا کس کی, کی تھی ان یمزقو کل مذہب کی کیا ٹکڑی ٹکڑی کی جائے پورا پورا ٹکڑی ہو جانا یمزقو ٹکڑی کی جائے کل ممزق پورا پورا ٹکڑی ہونا یہ دعا بدوا کی نبی علیہ السلام دیکھو علماء کرام آپ نے تو حاشیہ دیکھا ہوگا یہ جو کسرا تھا یہ بہت بڑا بدبخ انسان تھا جب اس کو خط پہنچا اس بیمان ظالم نے کہا ایک بدوی آدمی ایک عربی ادمی ہمیں اپنے ہاتھ کے نیچے لانا چاہتا ہے اور ہم حکومت کرنا چاہتا ہے علیہ السلام کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تختی کی جب نبی علیہ السلام کو کونچی جی بات فرمائے اللہ محمد سے خم کل اللہ اگر ان میں میرے خط کو پھاڑ دیا تو اے اللہ تم ان کو ٹکڑے ٹکڑی کر دی اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بدوا کی ٹھیک ہے نا اللہ کے لیے کسرا فین السرا پلا کسرا اللہ اس کسرا کو تباہ کر دی اور نبی علیہ السلام نے یہ خوشخبری بھی دے دی, دی کہ ہلاکل کسرا فلا کسرا باد جب یہ پرویش فرگ ہو جائے گا اس کے بعد کوئی پرویز دوبارہ نہیں آئے گی ہم نہیں سمجھتے ہو یہ کسرا جب تباہ ہو جائے گا اس کے بعد پھر کسرا کوئی نہیں ہوگا کیا مانا اس کسرا کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں بنے گا اب کی ہوا کیسے اب توجو پر بس ہوں پھر اس کسرا کی نے کیا کیا کہ یمن کے ایک والی تھا یمن کا ایک والی تھا اس یمن کو یمن کے والی کو اس کسرا نے کہا کہ تو دو آدمی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لائے اور میں اس سے پوچھوں کہ تم نے مجھے کیسی دعوت دی ہے یمن کی والی نے کیا کیا دو قاسم بھیجے جن کی داڑیاں فشنی کی مکھیا ان کی بڑی تھی جیسی کی ہلافی تھی تم سمجھ جاتے ہو بڑی جلتی نا اچھا تو جب نبی علیہ السلام اسلام کے پاس آئے نبی علیہ السلام نے کہی کیا, کیا تم نے بڑی بڑی مونچی تم نے رکھی مسلم روایت کی اور تم نے داڑی کو پنچی کی ہے پیشنیل بنائے یہ کیا ہے نے کہا کہ وہ بہزا امر انارت گنا مونچی کو پکڑ نہیں ہوئے کہتے بہ امر انارت بنا ہمارے جو بادشاہ نا رب کسرا ان انہوں نے ہمیں اس, اس کا حکم دیا ہے اور یہ ہمارے کسرا حکومت کا دستور ہے کہ ہم مونچی بڑھائیں گے اور داڑی کٹوائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمائے فرمائے وہ لحاظہ بحازہ ہمر نی ربیزہ ہمر نی ربی مجھے میرے رب نے مچے کٹوانے اور دائی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور فرمائے اگر قانون یہ نہ ہوتا کہ اس چیز کو مارا جاتا تمہیں تمہیں مار لیتا لیکن سنو تمہیں کچھ نہیں کہتا محفوظ محفوظ ممون جاؤ لیکن تمہارا کسرا تباہ و برباد ہو جائے گا اور اس طرح بیٹے کے ہاتھ سے تباہ ہوگا خاندان ختم ہو جائے گا ابھی جب ان چیز اب گئے نا یمن کے گورنر کو بتایا اتنے میں دیکھتے کے کیا ہے کہ کسرا شیروی شیروی شیروی کسرا کے بیٹا شیروی تھا شیرو نہیں شیروی تھا یہ کسرا کی بیوی پر اپنی متریلی ماں پہ آشت ہو گیا میرا سے مور ہے نا اس پہ یہ آشت ہو گیا اور یہ اس کرت اس کی حالات کیسے ہوئے کہ یہ شیرو جو تھا یہ پرویز کے مارنے اور قتل قتل کرنے پر سل گیا تو اس نے کیا کہا کہ اس کو باپ کو چھڑا مارا تو اس کا پیٹ زخمی ہوا چھ مہینے تک یہ زندہ تو رہا لیکن پھر مود حیات تھا اب اس کو پتہ تھا کہ یہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے اس لیے کہ میرے کو لے گا تو اس پرویز کے سراخ کا جو اپنا مخصوص کمرہ تھا اس نے بڑی بڑے ادویا اور معذونا پڑے تھے تو اس میں ایک بوتل تھی جس جسم کے اندر زہر کی اور اس پر لکھا انا کے قوت باغ کے لیے بہت قیمتی چیز ہے اس کا پتہ تھا اس لیے کہ برض کو ان کو معلوم تھا جب یہ کسراک اس نے مارا تو قبضہ ہوا اس نے کیا کیا یعنی کیا مانا حکومت قبض کی جب قبض کی نا تو اسی دوران اس نے کیا کہ کیا کی جتنے اس کسرا کے خاندان کے مل تھے سب کو قتل کروا دیا اس لیے کہ کسرا کی حکومت بنا شرکرے استعمال کی چلا جب گیا کسرا کے خصوصی کمرے میں تو دیکھتے کے اور پڑے ہیں اس میں لکھا تھا کہ اب دوا جب ہو گیا تو یہ بھی مردار ہو گیا الحمدللہ یہ بھی کیا ہو گیا مردار ہو گیا تو ان ہلکل کسرا فلا کسرا باندھ ہو گئے ہو گیا اس کے بعد کسرا کے خاندان میں ایک لڑکی تھی جس کے نام بوران تھا لوگوں نے بوران کو اپنے وزیر اعظم بنا دیا نبی علیہ السلاۃ السلام کو جب پتہ لگ گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا فرمائے قوم ومر امراثن وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی جس قوم کی جس قوم کی اختیارات ایک کسی عورت کے ہاتھ میں ہو تو یا تو بنت بنتی یا میں نسل کسرا تھی لیکن اس کا نام بحران بوران بحران نہیں وہ لیکن بہران سے پھر بہرانی بن گیا وہ کس طرح کی حکومت یوں تباہ و برباد ہو گئی جناب مختلف یہ حدیث جو ابھی پڑی گئی ہے اس سے خطوط مختلف نبی علیہ السلط والسلام کے خطوط کا ذکر ہے اور مکتوب کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام دعوت بذریع خط یا کرتے سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ایک انگوٹھی تھی اس انگوٹھی میں نقش محمد رسول اللہ نکل ہوا تھا اب اس کے بارے میں یہ مسئلہ ہے حدیث میں بھی ذکر ہے کہ سلاطین کا یہ رویہ تھا کہ کوئی خط اس وقت تک وہ نہیں پڑھتے تھے یا اس پر اعتبار نہیں کر کیا کرتے تھے جب تک کہ وہ خط کیا نہ ہوتا مختوم بہ نہ ہوتا اس لیے کہ غیر مختوم خط کا اعتبار اس لیے نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں کسی نے لکھا ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے پڑھا ہو اور یہ راز آگے فاش ہو گیا ہو تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ یہ جو سلاطین ہیں بغیر مور کے ختم کا اعتفاد نہیں کرتے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ مر بنائے نبی علیہ السلام نے انگوٹھی بنائی اور اس پہ لکھ محمد ال رسول اللہ اور اس کے پیار دو قسم کے کی ہیں کیسے ہیں اوپر محمد درمیان میں رسول نچلے میں اس میں جلالت یعنی اللہ یہ ایک رواج ہے ترمیزی شریف میں یہ رواج دوسرے طریقے سے ہے اور یہ اصول خط بھی ہے کہ اب من منل ادنا تو نیچے محمد درمیان میں رسول اوپر جو سطر تھی سب سے اوپر اس پہ اس, اس میں جلالت اللہ محمد رسول اللہ اور یہ بہترست. اب یہ دو کس طرح یا کہ یہ کہ انگوٹیاں دو تھی ایک میں یوں تحریر تھا اور دوسرے میں یوں تحریر تھا ٹھیک ہے لیکن مختار بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ اس اللہ اوپر اس اللہ اوپر جیسے فیا کتبن نہیں ہوں تو یوں لکھا گیا ہے نا یوں لکھا جاتا تو رسم الخط کے موافق ہوتا اگلے سال تم بہت چنگے بہت کچھ لکھ کے دینے والے ہو اس والے کم جی آر ابن نے مالک پرماتما کا تول نبی صلی اللہ وسلم خطاب نبی رسلاۃ اسلام نے لکھا ایک خط او ارادہ یا, یا آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں کوئی خط لکھوں شکرا فقیر اور کسی نے کہا ان نو یہ رومی جو ہے جب اللہ مختوم وہ تو نہیں پڑھتے یعنی اعتبار نہیں کرتے کسی خط پر منگے اس ہار لکھو کیا ہو فتم من خزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا خات من یا تھا من دونوں یا جنگوٹی میں نے پھیل و تین چاندی سے نہ پوشو ہوں اس پوش کے اندر جو بات لکھی ہوئی تھی محمد ال رسول اللہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا چل محمد رسول اللہ یہ رسم الخط بھی ہے اس کے اندر بڑا علم بھی پڑا ہے اگر تم کو محمد الرسول اللہ یا کل اقلاب آجی ہو جائے گا صرف محمد ہی اللہ کا رسول ہے اور دنیا سی آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ اس صرف اس بات رسالت محمد الرسول اللہ ہے حسر رسالت کی ذات رسول نہیں آتا مسئلہ حل ہو گیا نا محمد رسول کا اس میں تو شہادت میں جواب میں نے کہا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب پڑھو گے نا محمد الرسول صرف آزاد نہیں <تصفح> بس <ان> محمد <اللہ> لیکن باقی جہاں بھی لگو گے کسی تو محمد الرسول <اللہ> جس طرح اس نے کیا یہاں سے مقصود کس طرح سے حالت میری سادت تھی اچھا اب یہ چاندی تھی تو بہت زبردست میں دیکھ رہا ہوں چاندی کی بیاز کو آپ کے ہاتھ مبارک میں, میں نے من محمد رسول اللہ تجھے کس نے کہا کس انگوٹھی پر نقش مقدو محمد رسول اللہ تھا فرمایا ہاں جی کس نے کہا پتا کہ آنا سو مجھے میرے استاد انس نے یہ بات بتائی تھی یہ نہیں کہ کال آنسو، کالا کا تو کانا کا پال کون ہے آگے جاؤ تو اگر بول دو دوڑے نہ مک نہیں ہے غیر باب من کا آدہ مجلس و مگر آ پور جتن فی علماء کرام کتاب العلم میں کتنی مسائل ہو رہے تھے آداد علم فضائل علم آداب معلم آداب سبحان اللہ اس حدیث میں آداب متعلم سے آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور آگے محشی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث مبارک کا طرزم طلباء سے مناسبت بھی یہ ہے کہ آپرجت فی الحال القا. اس حدیث میں ہلکا العلم علم کا ثبوت ہے تو جو ہے مناسبہ کی بات کیا ہے دوسری سطر فرآتن فی الحلقہ جو تین عدمی آئے تھے ان میں سے ایک آدمی نے کشاد جگہ دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا خالی جگہ دیکھی دی تو وہاں بیٹھ گیا تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان سننا تو پھر جلوس کی موضل ہلکا بیٹھنا استاد کے سامنے بیٹھنا استاد کے سامنے بیٹھنا حلقہ ہے حلقے میں بیٹھنا یہ مسنون ہے ایک بات دوسری ابھی دوسری بات آج لکھ دیا ہے دوسری بات آزاد متعلقین سے یہ ہے کہ اگر آپ کو کشادت جگہ ملتی نہیں ہے تو مزاحمت نہیں کرنا اگر کشادت جگہ ملتی نہیں ہے تو مزاحمت نہیں, نہیں, نہیں کرنا تیسری بات یہ ہے کہ اعراض مجلس علم سے بلا عذر یہ بہت بڑا گنا ہے ایراز العلم بلا عذر یہ مضموم ہے یہ ہمارے محشی نے آپ کو بتا دی چوتھی بات باب سے یہ ہے آداب و میں سے یہ ہے اگر کوئی طالب علم کسی حلقۂ درس میں شریک ہونا چاہتا ہے تو دیکھے کشادہ جگہ کتنے جہاں ملے ادھر بیٹھ جاؤ نہیں ہے تو ہے سوئنت عل مجلس پہ بیٹھ جاؤ تو یم سے کہاں ہے نظیم کے پچھلے سر پہ فیاض کے پچھلے سر پہ بلال کی پچھلے سخت میں یم پیل یہ ہے یہاں گسے گا نہیں گسنا منع ہے جہاں جگہ ملے گی تو وہاں بیٹھ جاؤ سمجھ گئے ہو بس اس بات میں اور باقی چیزیں نہیں آزادی مطالمین میں سے ہیں اگر آزادی معلم کو کہیں گے آپ تو یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی بیٹھ جائے تو دوران درس اس کی پٹائی بھی نہیں کرنی اور اس کی تصویر بھی نہیں ٹھیک ہے باب امن قاعدہ یہ باب بیان ذکر اس کے قادہ جو بیٹھ گیا تھا بل مجلس وہاں جہاں پہ مجلس مجلس کی انتہا تھی ایک آدمی وہ من راس اور فی الحال اسیف کیا اور یہ باب بیان ذکر اس طالب علم کی جس نے ہر درس میں کشادہ جگہ دی کی تو وہاں بیٹھ گیا اب یہاں تو کرو یہاں تو تیت آدمیوں کا ذکر ہے نا آپ مطالعہ تو کیا ہے نا تیت آدمیوں کا ذکر ہے ایک نے جب پورج دیکھا کشادر جگہ تو بیٹھ گیا ٹھیک ہے نا ایک نے نی... یس مجھے بالکل پیچھے بیٹھ گیا کوئی مزاحمت نہیں کی تیسرا جڑا وہ آ گیا اور یوں باغ گیا چلا سوبان رکھو سہان رکھا اب کن تینوں نے دو کا دو کا عمل مقبول تھا تو کا آذا وہ من رہا کہ دو کا ذکر کر دیا وہ چلا چلا گیا تو اس کا ذکر نہیں کیا جو چاہے گا تو ہم اس کا ذکر نہیں کریں یہ ادھر دو طالب علم کیوں نہیں یہ کون ہے خری دام دوسرے ہیں آپ سمجھ گئے بھائی علماء کرم مسئلہ حل ہو گیا ہے آداب علم سے یہ ہے اگر کوئی آدمی آئے اور دو آدمیوں کے درمیان جگہ بنائے گا تو بد اخلاق وہ بد اخلاق اور بد تہذیبی کا مرتکب قرار دیا جائے بس امام بخارجہ کو عجیب عجیب باتیں سنا رہا ہے آگے جاؤ اچھا اسماعیل قرمات حد مالب انصاط ابن عبداللہ ان مولا عقیل ابن ابی طالب اخ ان اب وا کے رسول اللہ صلی اللہ علب نما و فی نبی علیہ السلام ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے ورنہ شمارو اور صاب کرام نبی پاک کے ساتھ اس اکبل فر اچانک آیت کون تین آدمی پاک علیہ السلام علیہ رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو متوجہ ہوئے نبی علیہ السلام کی طرف وضا ب واحد اور ان میں سے ایک چلا گیا ایک چلا گیا آگے خود بات کرتے اعلی راوی کہتا ہے فوکفا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آلہ اگر اپنے معنی پہ ہو تو اللہ مجس رسول اللہ کہہ دیں گے اچھا معنی یہ کہ آلہ ماند ہو فوقفا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کھڑے ہو گئے نبی علیہ السلام کی مجلس کے پاس فرما آہدوم ان میں سے جو ایک تھا اور آپ فی الحال اس نے دیکھ لیا ایک کشاد دیکھ لی ایک شاد جگہ کدھر مجلس میں فی صفیات اس میں بیٹھ دیا پر دوسرا جو تھا فوجر سقل فو پیچھے بیٹھ دیا اب اس حدیث میں اختصار ہے آپ نے اگر آشیا پڑھا ہو تو آئی مسئلہ ہے کہ من آ کرو جو پچھلا تھا دوسرا جو تھا تو اس نے کیا مزہ مزا خلیلن مزہ خلیلنگ وہ بھی تیسری کے موافقت سے کچھ قدم چلا گیا تو سنمر جا فجل پھر لوٹ کر آ گیا اور بیٹھ گیا محمد سارس جو تیسرا تھا وہ ازبرا وہ چل گیا پیٹ کر کے چل گیا فرما ترس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی علیہ السلام در سے فارغ ہو گئے فرما اللہ عبر نفر صلاح تھا آج تمہیں بتاؤ نہیں ان تین طلباء یا تین آدمیوں کے بارے میں جو آئے تھے اب آلہ تو آواہ کروسّن ہو وامل آ کرو جو تیسرت آ فار ہوزا اس نے علمی درس سے اعراض کر دیا تو فار حضن اللہ نے سے اعراض کر دیا اب یہاں کے دیکھ کے تین آدمی ہیں آئے دو تو قابل سے ہیں آواہ ہو تو آ اس نے اپنے آپ کو قریب کیا اے اللہ اے الا اللہ اے الا رسول اللہ اللہ اے الا مجلس رسول اللہ سب کہہ سکتے ہو یہ آیات تو اپنے آپ کو قریب کیا اللہ کے کی رسول کی طرف اللہ کے رحمت کی طرف علم کے مجلس کی طرف تو آ ہو تو اللہ نے اسے اپنے رحمت میں جگہ دے دی اور اللہ میروبا اس سے راضی ہو گیا اس لیے کہ جب اس نے فرجہ دیکھا تو ہاں بیٹھ گیا دیا جو ہے آداب علم میں سے ہیں جس سے یہ جوان ابھی آیا ٹھیک ہے تو فرجہ دیکھ لیا نا وہ کشادہ جگہ دیکھ لی ادھر بیٹھ گیا آوا یہ سمجھداری کی علامت ہے وام مل آ کرو جو, جو دوسرا تھا فسٹیا اس نے حیا کی فسٹ افیاء اللہ منو اللہ نے بھی اس سے حیا کر دی مت یہ ہے اب کیا کریں بھائی پہلے تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ فسٹ افیا اللہ منو اللہ نے بھی اسے اس حیا کی تو آیا اللہ حیا کرتا ہے یا حیا کی نسبت یہ جزو ہے علماء نے لکھا ہے کہ حیات کہتے ان کے بعض عن الفعل فیل مخافتم ان کے بعض النس انل فیل اپنے نسل کو کسی کام کے کرنے سے پیچھا کر دے مزمت زم کے خوف کی وجہ سے اب اس حیا کے حیا کی نسبت اللہ یہ جزو ام لاہ تو سب سے بہتر بات ہے کہ حیا کی نسبت اللہ ہو لیکن ما یہ لکھو تبارک و تعالی لا لاکماں یوناسب بے افعال العباد ہلا فری علما نے لکھا ہے ہر وہ فین جس میں انفعالی کیفیت ہو توجہ کرو قید یاد رکھو ہر وہ پیر جو کہ انفعالی کیفیت پر دلالت کرتا ہو وہ پیر جب منصوب الا ہو تو اس پیر کا نتیجہ مراد ہوگا کہ یاد ہو گیا ہر وہ پیر جس میں جو کہ انفعالی کیفیت پر دلالت کرتا ہو جب یہ منسوخ اللہ ہوگا تو نتیجہ الفر مراد ہوگا ٹھیک ہے اگر کی بھی یاد نہیں ہوا تو ایسا کہو کہ آسان ہے ہر وہ فیص جو کہ آدات خلائط میں استعمال ہو جب منصوب اللہ ہوگا تو نتیجہ مراد ہوگا ہر وہ فیر جو کہ آدات الخلاحت مخلوق کی آدات میں استعمال ہوگا جب منصوبہ اللہ ہوگا تو کیا ہوگا نتیجہ آ رہمانہروبان ہے ایسا نہیں کہ کر کچھ اللہ بڑا ترس کرنے والا ہے اللہ بڑا ترسی ہے یہ مان جاگ نہیں ہے ورنہ رحمان کا معنی تو ترسی ہے نا کہ بھائی اس کو اس پر ترس آ گیا ہے اس کا معنی تو ترسی ہے لیکن ترس کا نتیجہ کیا ہے مہربانی کرنا اللہ بہت بڑا مہروبان ہے یہ نہیں کہنا کہ اللہ بہت بڑا ترسی ہے اب یہاں یہ مسئلہ پوائل اللہ اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف اللہ کے نبی کی طرف تو اللہ نے آواز اس کو اپنے رحمت میں جگہ دے دی اور اللہ کے ربان اس سے راضی ہو گئے وہ ام القر الفستاحیا دیکھو شاہ اللہ رحم اللہ نے اس کی ترجیحی لکھی ہے کہ ام العقر الفستاحیا یہ کلمہ جو ہے یہ مکتمل مانعین ہے اس میں مذہ کا پہلو بھی ہے اور اس میں زم کا پہلو بھی ہے ٹھیک ہے اب اس میں مذہ کیا ہے عمل آخر و من منتخب تیر رقاب و عمل آخر و مینل مزاحمتی تر ریکا گئی تر رکھا گئی وہ جو تھا نا اس نے مزاحمت سے اپنے آپ کو روکا لوگوں کی کاگوں کو بلانے سے اپنے آپ کو روکا پسند نے تخت کی رکھا گئی اس نے ہایا مزاحمت سے اور لوگوں کے کاندوں سے خلق نا اور دو نا کو اچھا اس سے ٹھیک ہے ہاں <تزوج> تو یہ کیا ہے یہ کیا ہے شاہ سے فرماتی کے پس تحم آخر فَسْتَحْيَا مِنْ آپل الْعِلْمِ اس کو حیا آ گئی علم کے لینے سے اب یہاں امر آبر فستا ہو پستیا میں آفضل علم ہو یہ معنی مضمون ہے پھرتا فستح... ہی اللہ اور مین ہو مناسبت نہیں کھاتا اگر اس نے حیا کی ہے علم کے لینے سے یہ علم علم یہ مناسب نہیں ہے تو پستیا ان ابھی اچھا معنی ہے ٹھیک ہے ایک معنی دوسرا بھی ہے من تہیا عن مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیا من عن مجلس اس کو شاید آ کہ نبی علیہ السلام کے مجلس کو چھوڑ کر یہ جائے اس لیے وہ بیٹھا پس تالیہ میناس مین مجلسر بخاری نہیں سمجھتے نہیں ہے نہیں نہیں آئے ایک منٹ آئے ہم خوش ہو اگر پیدا نبی ہو تو ابھی میں ابھی کہاں مسجد کے نبی کی مجلس کے جانے میں اس کو حیا محسوس کی اور مجلس مجرب ہو نبی پار کی تو میں کرو کے بیوا نہیں تو نہیں میں تو مزہ یہ کیا ہے مزہ یا یہ کہ فسٹ منل مزاحمہ آگے جانے سے اپنے آپ کو روکا کہ میں یہ جو طلبا بیٹھے ان کے کانٹوں کو کیسے پلا آگے جاؤ یا کیسے میں ان کو ادھر ادھر کروں مزاحمت میں نہیں میں یہاں بیٹھ جاؤں تو ویسے اس سے بھی اٹھا واک مل آ کرو وہ جو تیسرا تھا اس نے اعراض کیا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فعار اللہ نے بھی اسے اعراض فرما دیا اب یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا منافق تھا تو جب منافق تھا تو اس نے اعراض کیا مجلس رسول سے تو اللہ کرامد اللہ کرامد بھی اسے کیا ہو گئی ہو گئے ہے اس لیے کہ اجاز فیل, فیل ہے جب اسے اعراض نے علم کر دیا تو اللہ نے اعراض نے رحمت کر دیا مسئلہ حل ہو گیا جناب باز حضرات کہتے ہیں کہ یہ مناسب تو نہیں تھا لیکن چونکہ مجلس رسول میں آیا نہیں تھا تو وہ کہ ان برکات سے اس ان انوارات سے محروم ہوا جو انوارات اور برکات ایک مجلس علم میں متوجہ ہوتے ہیں دونوں بات یاد ہوگی بعد الرحمان نے کہا ہے کہ بجول صارے سے منافق تھا بادل رحمان نے کہا ہے؟ اللہ کسی بات ہے کہ یہ کہ مناسب تھا نہیں لیکن اس میں میں نے علم میں ضرورت نہیں سمجھی تو اللہ اللہ نے اس سے اعراد کر دیا وہ کہ وہ انوارات اور وہ رحمت جو کہ مجلس علم پہ مرکوز تھی ان سے معلوم ہو گیا بات سمجھ گئے ہو بھائی اب اگر کوئی کہے کہ نبی علیہ السلام السلام کو کیسے پتہ لگا تو اس کا مسئلہ حل ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام پہ وہی بھیجی تھی اس میں کیا اشکال ہے اب یہاں یہ ہے کہ مجلس علم سے, سے اعراض یہ مضمون عادت ہے اب یہ اعراض کی نوعیت ہے اعراض کی نوعیت ہے اگر مل سے علم اصولی ہے اور ایسا علم ہے جو کہ درج فرض اور درجی بیان کرتا ہے تو اس سے اعراض کیا ہے اکبر کا باعث کو اور اگر مل سے علم فضائل بیان کرتا ہے اصول نہیں فضائل بیان کرتا ہے اب دیکھا جائے کہ ضرورت کو اگر ضرورت زیادہ ہے تو اس میں شرکت نہ کرنے سے اس سے گناہ نہیں ہے لیکن اگر ضرورت نہ ہو اور یہ احراج اس من العلم کی بات, بات سے ہو تو پھر گناہ ہے اب سوچ کے اگر دیکھو علم سے اہرال اگر اس علم میں اصول بیان ہوتے ہیں فرائض یا واجبات بیان ہوتے ہیں اور اس کو اس کی ضرورت ہے تو پھر علم سے احرال اکبر القبائل ہے اور اگر اصول فضائل علم بیان ہو رہے ہیں اور اس کو اصول معلوم ہے تو پھر دیکھا جائے گا اگر استغمان جاتا ہے کے طور پر تو یہ گناہ ہے اگر استغنا کے طور پہ نہیں ہے تو گناہ نہیں, تو نہیں ہے تو میرا خیال آپ تو استغنا کے طور پہ نہیں جاتے ہو لیکن بک کے طور پر جا سکتے ہیں آپ چلے جاتے ہو تو